فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھتا ہے یہ ترمیزی شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے چار سو چوراسی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی وسحبی وبارکہ وسلم قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کا باغ تحد نظر کشادہ جنتی خوشبوئیں جنت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور جو کفار ہیں فجار ہیں استقفر اللہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے جہنم کے ساں اور بچھو پہنچ جاتے ہیں جہنم کی بدبو پہنچتی وہاں پر تپش پہنچتی اور وہ اعمال جو قبر کو جہنم کا گڑھا بناتے ہیں ان میں ایک کام ہے پیارے اکالی سلات اسلام کی سنتوں کا خلاف کرنا خلاف سنت کام کرنا سنچے شرح وسدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہستی ہیں جنہوں نے پچہتر بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں نہیں جاگتے میں پچہتر دفعہ اور مکتبت المدینہ نے شرح وسدور کو الحمد اللہ بہت اچھے انداز سے ترجمہ کر کے شائع کیا ہے آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا داو اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب الحمد للہ موجود ہے آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ اس میں لکھا ہے کہ حضرت سنہا ابو اسحاق فضاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے میرے پاس ایک شخص آیا کہیں لگا میں کپڑے کھود کر کفن چراتا تھا میں ایک تعداد ایسی دیکھی جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے آپ نے یہ حضرت سیدنا امام اوزائی رحمتہ اللہ تعالی نے بہت بڑے عالم بہت بڑے محدث گزرے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ ان کو لکھ کر بھیجا انہوں نے جواب دیا یعنی پوچھا کہ ان کے چہرے قبلے سے کیوں پھیر دیے گئے جواب دیا یہ لوگ خلاف سنت کام کرنے والے تھے اللہ کی جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے اور بعض بد نصیبوں کے چہرے قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے خلاف سنت کام کرنے کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹنے کی بنا پر اللہ کی پناہ حضرت سیدنا ابن عباس صلی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں فرائض چھوڑ دینا اللہ تعالی سے خیانت ہے سنت کو ترک کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خیانت کرنا ہے اللہ کی پنا اللہ کی پنا اس کے سرکار کی کما جلا دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا اگر دل میں عشق سرکار کی شما روشن ہے تو انشاءاللہ اللہ قبر کے اندھیرے کے اندر یہ جو چرا گئی اجالا کر دے گا روشنی کر دے گا اور دل کے اندر وہ فلم اسٹار گلوکار اور کھلاڑی اور دنیاوی لیڈر جو دن سے واسطہ نہیں ہوتا اللہ کی پناہ مال دولت شہرت منصب لگے ہوئے اس میں مٹھیاں بند کر کے دوڑ رہے ہیں. اور نادان ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو ان کی محبت کہیں قبر کے اندر اندھیرا نہ کر دے قبر کو جہنم کا گڑھانا بنا دے تو میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے ہاں ان کے رب نے فرمایا نقد کان الکمفی رسول اللہ اس وقت ان سنا بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے کس کی پیروی کرنی ہے اللہ کے رسول کی ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں ہماری آئیڈیل شخصیت کون سی کس پرسنالٹی کو ہم آئیڈیل بنائے ہوئے غور تو کریں اور اعلی حضرت نے سمجھایا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا لے خبر جلد کے خیروں کی طرف دھیان دیا کن کی طرف فلم سٹاروں کی طرف یہ گلکار کلاکار وہ طرح طرح کے عجیب و غریب لوگ جو ہیں ان کی طرف دھیان گیا اور آکلی سلاط وسلام سے دھیان بٹا تو ایسا نہ ہو یہ توجہ بٹنا کہیں قبر کے اندر چہرے کو قبلے سے نہ پھیر دیا جائے کس نے پھیر دیا یہ فرشتے پھیر دیتے ہیں اللہ کی پنا اللہ کی پناہ سنت کیا ہے میرے آکا تل... میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ لغوی معنی طریقہ راستہ اور سنت وہ ہے جو فرض و واجب نہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ہمیش کی فرمائی اور کبھی کبھار ترک کر دیا اگر وہ ہمیش کی اس طریقے پر کی عبادت کی غرض سے اسے کہتے ہیں سنت مقدہ سننے ہدا بھی کہتے ہیں اور ہمیش کی اختیار کی عادت کے طور پر عبادت کے طور پر نہیں عادت کے طور پر تو اسے کہتے ہیں سننے ہدا اس سے کہتے ہیں سنن زوائد سنن زوائد تو سنن خدا جو سنت مقدہ ہیں دین کی تکمیل ہوتی ہے اس سے اس کا ترک درست نہیں اور میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اپنائیں گے انشاءاللہ اللہ دنیا اخرت میں خیر پائیں گے اللہ حضرت نے فتح و رضویہ شریف میں لکھا سنت مؤکدہ یعنی سنن خدا اس کے ترک سے اشاط و کراہت لازم آتی مثلا جماعت اذان تکبیر وغیرہ سنت زوائد یعنی سنت غیرمعقدہ اس کے ترک سے اساط و کراہت لازم نہیں آتی مثلا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس پہننا نہ نفل و مندوب کا معاملہ بھی یہی ہے اس کے کرنے والے کو ثواب ہوگا مگر تاری گناہ نہیں اور علماء نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ سنت زوائد کی مثال نماز میں قرع رکوع سجود کو لمبا کرنا کلا کو لمبا کرنا رکو کو لمبا کرنا سجود کو لمبا کرنا اللہ اکبر تو میرے اکالی سلا تو اسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ خیر ہی خیری ہے اعلی حضرت نے کتنی پیاری بات رشاد فرمائی لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے قبر کے اندر جو چراغ کام آئے گا نا وہ اس کے رسول کا چراغ کام آئے گا وہاں کوئی لائٹ تھوڑی ہوگی کوئی بلب تھوڑی ہوگی کوئی ایل ای ڈی تھوڑی ہوگی کوئی انرجی سیور تھوڑی ہوگا وہاں روشنی ہوگی اچھے عقائد کی اچھے ارمال کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی حج کی روشنی ہوگی وہاں زکاط کی ادائیگی کی روشنی ہوگی وہاں نمازوں کی روشنی ہوگی وہاں تلاوت قرآن کی روشنی ہوگی وہ علم دین سیکھنے سکھانے کی روشنی ہوگی نیکی کی دعوت دینے کی روشنی ہوگی نیک آمال کی روشنی ہوگی قبر کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والی علی وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف حدیث نمبر پانچ ہزار تریسٹھ فائیو زیرو سکس تھری فمر راغب عن سنتی فلئی جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ایک روایت میں ہے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیثیں پا کے ایک ہزار آٹھ سو چھیالیس حدیث نمبر ون ایٹ فور سکس ملم یا عمل بھی سنتی فلئی جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں مفتی صاحب بخاری شریف کی حدیث کے تحت لکھتے ہیں جو کسی سنت کو برا جانے وہ اسلام سے خارج ہے اور جو بلا عذر ترک سنت کا عادی ہو وہ میرے پرہیزگاروں کی جماعت سے خارج ہے اور ایک بزرگ تو فرماتے ہیں اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے بات تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر ہم غلاموں کو عمل کرنا چاہیے صورت میں سیرت میں لباس میں لین دین میں اٹھنے بیٹھنے میں جینے میں مرنے میں ہر ہر عمل میں ہمیں اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا چاہیے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع صغیر کی حدیث پاک ہے حدیث نمبر 4660 چار فرمایا چھ آدمی وہ ہیں جس جن پر میں نے اور اللہ نے لانت کی اللہ کی لانت رسول پاک کی لانت اور ہر نبی کی دعا مقبول ہے نمبر ایک اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا نمبر دو وہ چھ لوگ جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لانت کی نمبر دو اللہ پاک کی تقدیر کا انکاری نمبر تین جبرن قبضہ جمانے والا تاکہ انہیں ذلیل کرے جنہیں اللہ نے عزت دی اور انہیں عزت دے جنہیں اللہ نے زلیل کیا اللہ پاک کے حرام کو حلال سمجھنے والا میری آل کے متعلق سید آل رسول میری آل کے مطابق وہ باتیں حلال سمجھنے والا جنہیں اللہ پاک نے حرام کیا نمبر چھ میری سنت کو چھوڑنے والا سنت کو چھوڑنے والا بھی وہ شخص ہے جس پر اللہ کی لعنت اور اس کے حبیب کی لعنت ہے حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمتہ اللہ تعالی علیہ تفسیر اہل بیان میں فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کو ضائع کیا اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے حرام اللہ کی پناہ اللہ کی پنام جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سننے ہدا میں سے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک سنیے اللہ میں نماز با جماعت کی توفیق عطا فرما حدیث نمبر 654 سو حضرت سید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتی جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے مسلمانوں کے ملے اس سے چاہیے جب آزان ہو اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کیا کریں کیونکہ اللہ پاک نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت والے طریقے عطا فرمائے اور بے شک یہ نمازیں انہی میں سے ہیں اگر تم اپنے گھر میں نماز پڑھو گے تو بے شک تم نے اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اگر تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے سنت رسول کو چھوڑنا گمراہی ہے گمراہ حضرت باعزید بسلامی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بہت, بہت بڑے ولی انہیں بہت مشہور ہیں وہ ایک شخص کے پاس ملنے کے لیے گئے جس کا بڑا شورت تھا کہ یہ بہت صاحب کرامت ولی ہیں آپ جب اس شخص کے پاس تشریف لے کر گئے تو کیا دیکھا اس شخص نے قبلے کی طرف تھوک دیا آپ نے اس سے سلام بھی نہیں کیا اور واپس تشریف لے آئے اور فرمایا یہ سنت کا تاریخ ہے سنت کو ترک کرنے والا ہے اب کتنے ہمارے نادان بھائی نادان بہنیں وہ کالے بابے اور وہ عملیات والے الٹے سیدھے شریعت کی وہ اتباع نہیں کرتے مگر اس کے پیچھے جی جی فلاں یوں ہو گیا تو فلو یوں ہو گیا ابھی اللہ کا نیک بندہ تو وہ ہے جو سنتوں کا عامل ہے جو میرے اکالی سلاد و سلام کے طریقوں پر چلنے والا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے سنتوں کو ترک کرنے والا نیک بندہ نہیں ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نام حبات اللہ تباری انہیں خواب میں دیکھا گیا پوچھا کیا معاملہ ہوا تو کہا کہ اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی اللہ نے بخش کر دی پوچھا کس سبب سے تو انہوں نے بہت رازدارانہ انداز میں کہا سنت کی وجہ سے سبحان اللہ یعنی میں پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا تھا اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و نے میری مغفرت فرما دی سنتوں سے بائی رشتہ جوڑ اللہ سنت کے مدنی پھول نتن فیشن سے منہ کو موڑ ہے من کی شفا سن ذرا سنت محشر میں پھسا تاریخ سنت محشر میں پھسا لندنوں پیر اس کے سپنے چھوڑ دے بسمتی ہی سے رشتہ جوڑ لے بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے سنتوں کی لوٹ نہ جا کے متا ہو جہاں بھی سنتوں کا اجتماع یا خدا سنتے سنتے جی. سب, سرکار سنتے سنتے بلد بلد سب سرکار کی, سنت کی جو سنت اپنائے گا انشاءاللہ دنیا میں میں قبر میں حشر میں آفیت پائے گا اور سنتوں کو ترک کرے گا چھوڑے گا منہ موڑے گا رو گردانی کرے گا تو ایسا نہ ہو کہ رب تمہارا قوات کی ناراضی کی صورت میں قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے اللہ میں اپنے پسند کے کاموں میں مشغول فرمائے آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم